کسی چیز جی، کام سے رک گیا اس کی وجہ سے تو اس کا کفارہ کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہے اللہ لا خیر اللہ خیر توبہ استفار کرے دل میں یہ تجدید کرے اس چیز کی زبان سے بھی اس کو دوہرائے اللہ لا خیر اللہ خیر اے اللہ تعالی اگر خیر کہیں مل سکتی ہے تو تیرے ہی دربار سے ولا تیرہ اللہ تیرخ تیرا ہی تیرے ہی طرف سے نفع نقصان ہے لا تیرہ نفع اور نقصان تیری ہی طرف سے ہے اور تو ہی تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جی وَلَهُ مِن حدث الفضل فضل انحدی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ان نمک تیارتما امبا کا اور ادک طیارہ وہ تیارہ ہے جو حرام کیا گیا یا شرک کہا گیا ہے جو آدمی کو کسی وجہ سے روک دے جی بات ہیں یہ وہ شرف نہیں یا ان سے کچھ مانگنا چاہیے یہ چیز ہمیں چاہیے اس کے لیے ضرور تھوڑا سا کیا یہ غلط ہے یہ صحیح کیونکہ مانگنا تو ہمیں اللہ سے چاہیے جی لوگوں سے تو نہیں مانگتے میں پہ جاتے ہیں وہاں سے کہتے ہیں ہمیں چاہیے میں آپ سے اگر مانگوں کہ ایک گلاس پانی دے دیں یہ شرک ہوا آپ کسی سے مانگ رہے ہیں بھائی میں بیٹھا ہوں ذرا ایک گلاس پانی لا کر کے دے اللہ بس بہرحال ایک سوال بس سمجھ گیا میں آپ کا سوال بھی سمجھ گیا آپ میرا سوال بھی سمجھ گئے تو بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو جاتے ہیں پیروں کے پاس اور کہتے ہیں مجھے یہ چیز دے دیجیے کھل کر کے کہتے ہیں لازمیا کی قبر پہ عورتیں آتی ہیں کہتی ہمیں بچہ چاہیے لاہک بہت یعنی اللہ کے ساتھ اس توازو اور انکساری اور اس طرح سر رگڑ کر کے نہیں مانتے ہیں اللہ کے سامنے یا اللہ کے دربار میں جس طرح پیر صاحب سے مانگتے ہیں یقیناً اس جس چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اس میں غیر اللہ سے مدد لینا یہ آئن شرک ہے لیکن جس چیز کا مالک آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو آدمی کو بھی کچھ مالک, مالک بنایا ہے اور حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے کوئی غریب آ کر کے کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کے مال میں سے کچھ دے دو تو یہ مانگنا شرک میں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دی ہے کسی نے کہا کہ بھائی یہ گلاس پانی دے دو یہ مانگنا حرام نہیں ہے لیکن جس چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اس کو غیر اللہ سے مانگنا یہ عین شرک ہے شرک اکبر ہے اور وہ ملت اور اسلام سے نکالنے والا شرک ہے یہ نہیں کہ مسلمان بھی بنے رہے ہیں اور شرک بھی چلتا رہے نہیں نہیں ایسا نہیں یہ شرک اکبر ہے حقیقت میں اور یقیناً یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل سبحان اللہ علم پھیل رہا ہے لیکن اس کے باوجود شرک اور ہی تیزی سے پھیل رہا ہے دن بدن دن نئی نئی قبریں بن رہی ہیں ان قبروں پر مرادیں مانگی جا رہی ہیں یہ چیز کھلے عام ہو رہا ہے اور مسلم ممالک میں ہو رہا ہے جہاں کی دین اور ایمان کی تعلیم ہوتی ہے آپ جا کے دیکھیں میں نے مثال دی افسوس ہوتا ہے یعنی جامع اظہر مصر جو زندگی بھر جو دنیا کا معلم رہا ہے دنیا کو اس نے علم سکھایا اسی کی پڑوس میں ایک مسجد حسین ہے ہم نے جا کر کے دیکھا ہم جا گئے تھے شیخ سبئیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو عبادت میں رکھ گئے جا رہے تھے ہم لوگ مغرب کی آزان ہوئی اچانک یاد آیا کہ وہاں پرانے زمانے سے یہ مشہور ہے کہ وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سردفن ہے یہ یاد نہیں تھا گئے اللہ گواہ ہے کہ اتنا خوبصورت کبا کی اس طرح کا یہ کیا نام ہے مقام ابراہیم کا کبا اتنا چمکیلا نہیں ہے اس کو بہت خوبصورت جالیوں میں سنہری اور اس کے بعد کبا بھی خوبصورت اور اس پر رنگ برنگ کی بتیاں اور اچھے اچھے لوگ تسبیح لے کر کے جو جنٹل کہے جاتے ہیں ماشاء اللہ پڑھے لکھے معلوم ہوتا ہو سکتا ہے کوئی وزیر ہو کوئی وہ اللہ اس اس کا طواف کرتے ہوئے دیکھا دیکھتے ہی فوراً ہم لوگ واپس چلائے اور ہوٹل میں نماز پڑی گئی کیونکہ اس مسجد میں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے غیر اللہ کے سے استغاصہ کیا جا رہا لوگ مانگ رہے ہیں سجدے بھی اس کی طرف سے کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا میں نے اس وقت نہیں دیکھا کہ مختصر وقت میں نکلا ہے تو یہ چیز یقیناً آئن شرک ہے شرک اور یہ مخرج من مل اس کو کہا جائے گا اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں البتہ اگر کسی کوئی کہتا ہے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے اگر جس چیز جس شخص سے طلب کی جاتی ہے دعا وہ آدمی اس لائق ہے متبع سنت ہے اور پابند شریعت ہے تو اس سے دعا طلب کرنا یہ صحیح بات ہے کوئی حرج نہیں ہر ایک ایک دوسرے سے دعا طلب کر سکتے بھائی ہمارے لیے دعا فرماؤ صحابہ ایک دوسرے سے دعا طلب کرتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تحت پڑا تو انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا اس کے بعد استعا کی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا خطبہ کے بعد حضرت یزید بلا یزید نام تھا ان کا ایک سیدھے سادے آدمی تھے جن کی کوئی خاص شہرت نہیں تھی انہوں نے اپنے دائنے طرف ممبر پہ بیٹھا کر کے ان سے کہا کہ تم ہم لوگوں کے لیے اللہ سے بارش طلب کرو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا کہ یزید ہاتھ اٹھاؤ اور مسلمانوں سے کہا ہاتھ اٹھاؤ تو ہمارے انہوں نے ہاتھ اٹھائی ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی سب نے دعا مانگی فوراً بارش کا نزول ہوا تو یہ چیز سرعی ہے لیکن اگر کوئی شخص مد... یعنی پابند شریعت نہیں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں اور تکالیف شرعیہ کہتا ہے کہ ہم سے اٹھ گئی اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ شخص اب سکل ہے وہ گردن زدنی ہے اگر اسلامی حکومت تو, تو اس کی گردن مار دی جائے اس سے دعا طلب کرنا حرام ہے کیونکہ اگر آپ اس سے دعا طلب کر رہے ہیں اللہ کی تقدیر سے اگر اس دعا کی قبولیت ہوگی تو گمراہی اور ہی اس سے بڑھتی جائے گی لوگ کہیں گے کہ بہت بڑا ولی ہے نماز بھی چھوڑتا ہے روزے بھی نہیں کرتا ہے اور حلال حرام اس سے اٹھ گیا ہے سب کچھ سب کچھ کرنے کی ان کو اجازت دے دیتے ہیں یہ مسلمانوں کی عجیب عقل ہے کیسے یہ چیز عقل میں آتی ہے خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تکالیف شرعیہ نماز اور روزے نہیں اٹھے اور کہتے ہیں بزرگ اب اللہ تک پہنچ گئے واصل ایک صوفیہ کی ہاں ایک اصطلاح ہے واسل یعنی اللہ سے ان کا مثال ہو گیا مل گئے اب اب ان کو ضرورت نہیں ہے وہیں سے آئی بات اتحا... اے... کیا نام ہے وادت الوجود کی اللہ سے مل گئے ہو اب ان کو کوئی ضرورت نہیں نماز روزے کی بلکہ لوگ ان سے اب چیزیں طلب کریں کیونکہ وہ اللہ سے ملے ہوئے ہیں یعنی عجیب عجیب عقیدے یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدے ہیں اللہ خیر اسی طرح دوسرا باب ہے باب و ماجا عقید تنظیم دیکھیے اسلام میں توحید چونکہ سب سے اہم رکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی کو برپا کرنا ہے اس کو سمجھنا اور اس کی تبلیغ یہ شریعت میں سب سے اہم چیز ہے اس وجہ سے آدمی ہزار روزہ کرے ہزار نماز پڑھے ہزار صدقات کرے لیکن اگر اس کی توحید میں اوٹ ہے شرک ہے تو تمام اعمال اس کے ملیا میں بیٹھے پیارے رسول کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لائن اشرک طلح اللہ علوم تو ہر اس چیز سے شریعت نے منع کیا جس میں شرک کا شاہبہ ہو فال میں بدشگونی میں شرک کا شاہبہ تھا شریعت نے اس پر بہت ہی زوردار انگلی رکھ کر کے نشاندہی کی کہ اس چیز کو اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ایک مسلمان اس کو کرنے کا حقدار نہیں اسی طرح ایک باب آیا بادہ ہے محمد بن عبد الوہاب امام محمد بن عبد الحاع رحمۃ اللہ علیہ نے باب و ماجہ اپ تنظیم علم نجوم کی حیثیت کیا ہے اس کی کس حد تک علم نجوم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کون سا شعبہ اس کا آرام ہے تمام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت قطع قطعہ ابن دعامہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے کیونکہ وہ متاثرین میں سے تھے حضرت انس بن مالک کی رضی اللہ تعالی انہوں کی عمر بھی پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک سے زیادہ رہی انہوں نے حضرت انس سے بہت کچھ روایتیں لی ہیں بہت اچھے پائے کے تابغی تھے یعنی صحابی کے ساتھی وہ کہتے ہیں خلق اللہ حاد نجوم صلاحسن اللہ تعالی کسی بھائی نے میں نے کہا تھا کہ دو مقاصد کے علاوہ تارے کسی اور کام کے لیے نہیں کسی بھائی نے تنبیہ کی تھی جزا اللہ کر اللہ تعالیٰ نے ان تاروں کو تین مقصد کے لیے پیدا کیا حضرت تادہ فرماتے ہیں زینت اللہ سما و رجو ملسیاتی و علامات یہ یعنی تین مقصد کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد اس کے ساتھ چسپا کیا جائے تو یہ شرعی نہیں ہے کیا مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ نے زینت تاروں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی زینت کے لیے پیدا کیا ہے و لقت زین سما دنیا بے زینت نل قواق و عف دوسری روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سمائے دنیا جو دنیا سے قریب یعنی سب سے قریبی آسمان کو ہم نے تاروں سے سجایا تاروں کی کے ذریعے سے اس کو مزین کیا وہ من بم ان کل شیطان مارد اور ان کو ذریعہ بنایا ہے ہر سرکس شیطان کو مارنے کے لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسری جگہ وہ علامات انہوں بن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے اندھیرے میں تاریخی میں صحرا میں لکھودک میدان میں جب سفر کرتے ہیں تو وہ ہدایت اور راستہ لیتے ہیں تاروں کے ذریعے سے گویا تاروں کو اللہ تعالی نے ہدایت اور راستہ لینے کا یا راستہ معلوم کرنے کا پورا پشچم اتر دکھن معلوم کرنے کا ایک علامت اور ایک سبب بنائی ہے بنایا اللہ تعالی نے یہ تین مقاصد کے لیے اللہ تعالی نے تاروں کو پیدا کیا اس کے علاوہ فمن تول بھی اگر ذلك اگر ان تاروں میں کوئی اور کوئی علم یا اور کوئی طاقت یا اور کوئی اثر کوئی شخص ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے کسی اور اثر ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے فقط اختہ تو اس نے غلطی کی وہ اذا انصیب اور اپنا حصہ اس نے ضائع کیا اذا نصیبہ اس کی تفسیروں نے کہی کہ گویا اپنے دین کو اس نے ضائع کیا وہ کل لفاما علم بہی۔ جس چیز کو اس کے جاننے کا حق نہیں ہے یا جس, جس چیز کے ٹوہ کا حق نہیں ہے اس کی اس نے توہ لگانے کی کوشش کی وکل فما علم لہو بھی جس چیز کو جاننے کا حق نہیں یا جس چیز کو وہ جان نہیں سکتا اس کو معلوم کرنے کی اس نے کوشش کی گویا اللہ تعالیٰ نے تاروں کو تین مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلا تارے کے ذریعے سے بارش ہو رہی ہے جیسا کہ حدیض شریف میں آیا ہے کہ ح ذکر کیے انہوں نے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی لوگوں نے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے جو جن لوگوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالی نے بارش سے نوازا گویا وہ مومن رہے اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں فلاں تارے کے ذریعے سے بارش ملی وہ ہم اللہ کے کافر ہو گئے اللہ سے انہوں نے کفر کیا تو گویا اگر یہ عقیدہ رکھا جاتا یا بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ خاص طور پہ ہندوانا عقیدہ ہے لوگ مسلمانوں میں بھی, بھی یہ چیز بہت کچھ مشہور ہے بچہ اگر فلاں مہینے میں پیدا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ بہت ہی قسمت والا ہے اور اگر کسی اور مہینے میں پیدا ہوا ہے جس کو وہ لوگ منہوز سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ منہوس ہے یہاں تک کہ کہتے ہیں معلوم ہے تمہارے بارے میں فلاں مہینے میں پیدا ہوئے ہو یعنی بہت ہی برے آدمی ہوں یہ کہتے ہوئے سنا گیا گویا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی تارے کے اثر سے یا کسی برج کے اثر سے اس میں برائی اور بھلائی آ رہی تو گویا وہی بات ہو گئی کہ برائی اور بھلائی کا مالک غیر اللہ کو سمجھ لیا اللہ کے علاوہ یہ بھی ایک نازک جی یہ بھی ایک نازک پہلو تھا اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں حضرت قطعہ تابعی نے اس کے مقاصد کو بیان کر کے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد اس سے لینا یہ شرعی نہیں ہے اور وہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ بعد میں صلی اللہ علیہ محمد والے السلام علیکم آپ نے لکھا السلام علیکم نہیں الف لام سین لام لکھیے السلام علیکم اسلام علیکم نہیں میں ایک انجینئر ہوں اور جدہ میں انجینئر چاہے جیسے بنائیں اینٹ ادھر رکھیں یا ادھر رکھیں کوئی بات نہیں اسلام علیکم آپ ذرا یعنی میں برا نہیں برا نہ مانیے گا مطلب ہے کہ ذرا تسلیح ہو جائے بہت سے لوگ ایسا لکھتے ہیں میں ایک انجینئر ہوں اور جدہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے حفاظت سے آپ کو میں یہاں ہارث یہاں حارث کے احکامے پر ہوں فیملی کے لیے ویزا نکالنا چاہتا ہوں لیکن بہت مشکل ہو رہا ہے مجھ سے کمپنی کے مندوب نے کہا کہ اتنا دوں گا تو نکل جائے گا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ رشوت ہے رشوت کے ذریعے سے ہوگا کیا یہ ہمارا پیسہ دینا درست ہوگا ہرگز نہیں رشوت نہیں ہرگز نہیں جو خرچ ہے ان سے پوچھو خرچ کی رسید بھی ملتی ہے جہاں سے میں نکلتا ہے وہ خرچ لے لیں ہاں اگر مہنتانہ مانگ رہا ہے کوئی محنت کا مطلب یہ کہ اگر یقیناً اس کو جا کر کے ریاض جانا ہے اور کہیں جانا ہے تو یا جدہ میں دو چار مرتبہ ٹیکسی سے آنے جانا ہے وہ سب خرچ کے نام سے لے لیں البتہ اگر رشوت یہ تو رشوت ہی ہوا بارال لیں گے دیں گے آگے پیچھے یقیناً اس چیز نے دین اور اسلام کو بہت کچھ مسلمانوں کو بہت کچھ خراب کیا ہے جس ملک میں رشوت پھیلے گی یقیناً وہ ملک بہرحال مظلوم ہو جائے گا غریب لوگ اس میں مظلوم رہیں گے اور امیر لوگ اپنا کام چلاتے رہیں گے محال سے محال چیز رشوت دے کر کے مردہ کو زندہ کیا جاتا ہے اور زندہ کو مردہ کیا جاتا ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر راشی ورا عشو بہینہ ہوا عیسو نبی کریم سلطنت راشی اور مرتش قلعہ ہما بنار دونوں کا ٹھکانا جاننا ہے بہت بڑی وجید ہے اس وجہ سے یہ کہنا کہ اپنا مقصد نکالنے کے لیے ہم دے سکتے ہیں یہ بھی غلط ہے آپ ایک مالدار ہیں آپ کے پاس ویسا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دے کر کے کام نکال رہے ہیں لیکن یہ غریب ہے آپ نے اس مہذب کو اس آدمی کو آپ نے آدی بنا دیا ہے رشوت لینے پر آپ نے مدد کی ہے گویا ایک برائی میں آپ نے مدد کی ہے اس کی وجہ سے اس غریب کا کام کبھی نہیں نکلے گا جب تک پیسہ نہیں دے گا اس وجہ سے بہرحال یہ چیز سر ہی نہیں ہے ہر حالت میں نہیں ہونا چاہیے کوئی امیت تقیل یا جال اللہ... مخرجن اللہ سے التجا کیجیے اللہ طرح کوئی اچھا طریقہ نکالے گا انشاءاللہ ہم ایک حدیث کی آپ سے تحقیق چاہتے ہیں ہمارے درمیان ایک حدیث یا بحث تنازع بحث باعث تنازع بنی ہوئی ہے پہلی بات یہ ہے کی کہ کیا یہ حدیث ہے اگر یہ حدیث ہے تو کون سی کتاب میں حدیث اس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رفیدین کرانے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ لوگ اپنی اپنی بغلوں میں بت رکھ کر آتے تھے بعد میں عمل منسوخ ہو گئے برائے کرم رہنمائی فرمائے <تصفح> یہ دنیا کی سب سے جھوٹھی احادیث میں سے یہ بھی ایک آدیش ہے <تصفح> یعنی آپ یہ سوچیں کہ پیارے دو لڑکے ہیں دو لڑکے ہیں اس میں سے ایک اپنی بات کو اونچی کرنے کے لیے اپنے انتقال شدہ باپ کی طرف منسوخ کر کے ہمارے والد نے کہا تھا کہ تم اتنا پیسہ لے لینا اب وہ دوسرا بچہ بھی کہے گا کہ بھائی والد نے کہا تھا اچھا جانے دو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح بہت سی جھوٹی روایتیں چسپا کی گئیں اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منفرد والے متحم مدن بل یہ تباہ مکاد چونکہ پیر رسول کی بات سر آنکھوں پر ہر ایک جھوٹ بولنا شروع کر دیتا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی محدثین کو کہ ایک ایک حرف نکال کر کے کہیں کہ اتنا غلطی ہوئی اتنا اس نے اپنی طرف سے لگا دیا بہرحال تو یہ حدیث جھوٹ احادیث میں سے ہے اور آپ اس کو ہمارے خیال سے تفصیر کی متاخر تفسیر کی کتابوں پائیں گے پرانی حدیث کی کتابوں میں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے اللہ تعال بہرحال اور مشکل یہ ہے کہ گنوار لوگ اس حدیث کو بہت ہی رواج دیتے ہیں خاص طور پہ جو تعصب کرتے ہیں مذہب حنفی سے مجھے معلوم ہے سنا ہے میں نے وہ اس پر یقین ہیں کی حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی بت رکھ کر کے آتے تھے تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے کا حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور خود مذہب حنفی کے عالم تکبیر تحریمہ کے وقت ہری اٹھانے کا قائل ہے تو اس وقت بت نہیں گرتا تھا صرف رکو کے بعد اٹھانے میں بت گرتا تھا یہ ایک عقلی تنقید بھی عدیش پر کی جا سکتی ہے یعنی اگر بت رہا ہوگا تو پہلے ہی گر گیا ہوگا پھر رکو کے بعد اٹھانے اور گرانے کی کیا ضرورت ہے اسی طرح ایک چیز اور ذکر کر دوں آپ کو یہاں تک کہ بڑی پرانی کتاب میں لکھا ہے امام بحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ترجمے میں اس کو صحیح نہیں سمجھ پا رہا ہوں لیکن بہرحال منقول ہے نقل کر رہا ہوں کہ امام عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے رکو کے بعد عبد اللہ مبارک نے روکو کے بعد نماز یہ دیکھی یہ قصہ ان کی کتاب سے نقل ہو رہی ہے ہو رہا ہے یہ بات جو نقل ہو ان کی کتاب سے تو امام عبداللہ مبارک نے رکو کے بعد ہاتھ اٹھایا تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ چیز دور کی لگتی ہے کہ امام صاحب ایسی بات کہیں کیونکہ یہ عقل سے دور معلومات امام ابو بُحنیفا نے کہا کہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے تھے نماز میں اڑنا چاہتے تھے اڑنا چاہتے تھے تو حضرت عبد اللہ مبارک نے جواب دیا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ جب نماز میں داخل ہو رہے تھے اڑنا چاہتے تو میں دوسری مرتبہ بھی اڑنا چاہتا تھا یعنی گویا پہلی مرتبہ تو آپ نے بھی اٹھایا آپ اڑنا چاہتے تھے نہیں اڑنا چاہتے تھے جس مقصد سے آپ نے پہلی مرتبہ اٹھایا تھا اسی مقصد سے ہم نے دوسری مرتبہ اٹھایا انکن تو اثیر و فی فنہ اتھی روپستانی اگر پہلی مرتبہ میں اڑنا چاہتا تھا تو دوسری مرتبہ میں بھی اڑنا ہی چاہتا تھا اگر پہلی مرتبہ میں سنت کی پابندی کی ہم نے تو دوسری مرتبہ بھی سنت یہ چیز بہرحال امام صاحب کی طرف منسوخ کر رہے ہیں یہ چیز صحیح نہیں معلوم ہے امام صاحب بہت ہی عقل مند آدمی تھے اس میں کوئی شک نہیں اس قسم کی بودی بات میں نہیں پھنستے لیکن نہیں پھنسیں گے انشاءاللہ لیکن لوگوں نے امام صاحب کی ذہانت اور بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز چیز, چیز کا بھی ذکر کیا عجیب مسئلہ ہے سوال یہ ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ زمین پر ٹیکتے ہیں اور بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ پہلے گھٹنے ٹیکتے ہیں مذکورہ عملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, <سلام> اللہ علیہ وسلم <سلام> کا ارشاد کیا ہے دیکھیے اس میں صحیح احادیث کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول واضح طور پر صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اونٹ کی طرح سجدے میں جاتے ہوئے نہ بیٹھے لا یب رک کما یب رق جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے اس طرح نہ بیٹھے اب اس کی تحقیق میں اختلاف ہو گیا کسی نے کہا کہ اونٹ پہلا گھٹنا رکھتا ہے یعنی جانوروں کے دونوں اگلے پیر جو ہے وہ ان کے ہاتھ ہوتے ہیں تو گویا پیارے رسول نے کہا کہ حدیث کی تفسیر میں اختلاف ہوا گویا پیارے رسول نے کہا کہ جس طرح اونٹ اپنا ہاتھ پہلے رکھتا ہے تم لوگ ہاتھ نہ رکھو لیکن اگر بات یہیں تک ہوتی تو تو اختلاف مانا جاتا یہ دونوں بات سمجھ میں آ سکتی بعد میں پیارے رسول نے کیا فرمایا ولی اضاء دہی دیکھیے یہ چیز یاد رکھیے ولی اضاء دہی قبل روک چاہیے یہ کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ دونوں ہاتھ کو اپنے دونوں گھٹنے سے پہلے رکھے یہ روایت صحیح ہے اپنی جگہ پر کسی نے کہا کہ نہیں جب یہ سمجھ لیا انہوں نے کہ اونٹ جو ہے پہلے دوپہر رکھتا یعنی ہاتھ پہلے رکھتا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا اس میں کہ ولی ازار بتائیے قبلہ یہ یعنی گھٹنے رکھ کے گویا حدیث یہ ہونی چاہیے تھی کہ گھٹنے ہاتھ سے پہلے رکھے حدیث میں الٹا ہو گیا حضرت عبوریرہ کے ذریعے سے اور کسی سے اس کو صحیح اصول کے تحت قبول نہیں کیا جاتا ہے اس وجہ سے ولی ازہ یہ گویا تفسیر ہے پارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو جس طرح اونٹ پہلے گھٹنا ٹیکتا ہے اور اس کا گھٹنا جو ہے اگلے پیر میں ہوتا ہے تو پہلے گھٹنا نہ رکھو بلکہ دونوں ہاتھ رکھو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے والے مانے علامہ ابن میں قیم بہت بڑے عالم ہیں لیکن بہرحال یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی رسولوں کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے انہوں نے بھی اس میں کہا کہ حدیث میں الٹا ہو گیا ہے بلکہ بڑھ کر کے یہ کہا زاد الماعاد کے ترجمے میں آپ دیکھیں اس میں کہا ہے کہ جانوروں کے, با... کے گھٹنے جو ہے وہ پچھلے دونوں پیر میں ہوتے ہیں اور اگلے میں گھٹنے کا ماننا یہ کہیں ثابت نہیں حالانکہ اس بحث کو سب سے زیادہ اچھی طرح دیکھا مولانا عبد مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت الحاظ میں انہوں نے باقاعدہ بخاری شریف کی روایت سوراخا ابن مالک جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غارے سور میں جا چھپے سوراخا ابن مالک انعام کی لالچ میں پیچھے دوڑے پیارے رسول کو دیکھا اور آپ کو پکڑنے یا آپ کو روکنے کی کوشش کی فساخت وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بری نیت کی تو گھوڑے پر سوار تھا بہت ہی طاقتور گھوڑا اچھا گھوڑا ساخت یہ دا میرے گھوڑوں کے میرے گھوڑے کے دونوں ہاتھ ریت میں گھس گئے حت تا بلغتر رقبت یہاں تک کہ دونوں گھٹنے تک گھس گئے تو گویا دونوں ہاتھ جو جس کو کہا جاتا ہے جانوروں چوپایوں کے وہ دونوں ہاتھ گھٹنے اس کے دونوں ہاتھ میں ہوتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئن صحیح ہوئی کہ کوئی شخص گھٹنے پہلے نہ رکھے اونٹ کی طرح نہ بیٹھے یعنی جس طرح اونٹ گھٹنے پہلے رکھتا ہے گھٹنے نہ رکھے بلکہ کیا کرے وہ لیا با یا حدیث کا پہلا ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے عین موافق ہے اس میں نہ کوئی الٹ ہے اور نہ کوئی پھیر ہے یہ ہے صحیح حدیث اب اس میں اختلاف ہے علما کا آپ جیسا سمجھائیں جیسا کہ آپ نے درس میں فرمایا کہ ٹھوکر لگنے سے بس شگونی لیتے ہیں اسی طرح کوئی سب دوائی کھانے لگے وہ ہاتھ گر جاتی ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں ہاں یہ غلط ہے اگر گر گئی کسی غیر مرغوب جگہ پر گندی جگہ پر اس کی وجہ چھوڑ دیا تو کوئی حرض نہیں لیکن صرف اس سے گر گئی کہ یہ دانہ جو ہے یا یہ کیپسول ہمارے لیے نقصان دے ہوگا فائدہ مند ہوگا یہ بدشگونی ہوگی ابھی نظر بلکہ شیطان کو اور زیادہ زلیل کرنے کے لیے اس کو اٹھا کر کے کھا لینا چاہیے جی کہ اچھا ہوا اگر گر اگر گئی نہ جانے اسے کھانے سے کتنا نقصان ہوتا نہیں بہرحال اگر اس نام سے چھوڑ رہے ہیں تو یہ بدشگونی اور یہ صرف کا ٹکڑا ہوا حکیم محمد شیخ مولانا اشرف حق تھانوی صاحب کی کتاب بہشتی زیور میں مسئلہ ہے کہ کسی عورت کو بچہ پیدا ہو رہا ہو ابھی بچے کا صرف سر باہر آیا ہو اور اذان ہو جائے تو یہ نماز اس عورت پر فرض ہو جاتی ہے یہ نماز اس عورت پر فرض ہو جاتی ہے اگر بچے کی موت کا ڈر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ نماز پڑھ لے اس میں تو میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مجھے بحد لگتا ہے کہ اس طرح کا مسئلہ اتنے بڑے عالم لکھیں آپ کو شاید وہ ہم ہوا اور صبح ہوا لیکن اگر کوئی شخص بھی حکیم المت ہوں یا کوئی بھی اگر ایسی بات کر رہا ہے تو بہت ہی بودی بات ہے غلط بات ہے یقیناً کیونکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جیسا بھی ہو عورت نفاس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے پیدا ہونے کے بعد اگر اس کو مطلق خون نہیں آ رہا ہے بند ہو گیا تو کہا جائے گا شرعی طور پر کہ دوسرے ہی ٹائم وہ حسل کرے اور وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے لیکن بر وقت ازان جو دی گئی وہ تو بچے کے لیے دی گئی ہے اور اس کے بعد ازان سن کر کے اس پر نماز کیسے فرض ہوگا نماز تو دوسری جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں یا جو نرس ہیں اور کچھ ان پر تو فرض ہوئی ازان کا وقت ہے تب بے وقت اگر ازان بچے کے لیے دی جا رہی ہے تو اس وقت کیسے نماز فرض ہوگی بہرحال یہ بات کسی نے بھی کہی ہو یہ بات غلط ہے اور بہرحال مراجہ کیجئے ہو سکتا ہے یہ ان کی طرف منصوب ہو ان کی کتاب میں نہ ہو کیونکہ کی بہرحال بہت بڑے عالم وہ بھی تھے جناب شیخ صاحب آپ سے التجا ہے کہ اس سوال کا تفصیلی جواب عنایت فرمائیں مسئلہ یہ ہے کہ جواب یورپ ملکوں میں شیخ الدین الوانی کی احادیث کی کتابوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے ان شیخ صاحب نے پردے کے بارے میں احادیث سے بیان کیا ہے کہ عورت اپنا ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں یہاں ہمارے یہ ہمارے یہاں جو پکے الحدیث ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر چہرہ کھلا نہ رکھا تو حدیث کی مخالفت ہوگی آ وہ لوگ ایک تو حج میں کہتے ہیں کہ چہرہ کھلا رکھنے کی واضح حدیث موجود ہے دوسری حدیث ابو ابوداؤد کی حد و کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ سے گزارے دی. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں اللہ مالوانی بہت بہت, بہت بہت بہت بڑے الحمدللہ اس زمانے کے بہت بڑے محدث تھے دو سو صدیو کے بعد کوئی ایسا پیدا ہوا اس میں یہ ہمارا یقین ہے ایک حدیث کے اسکالر کی حیثیت سے لیکن بہرحال ہر شخص اپنے اس کی رائے چھوڑی جا سکتی ہے یہی تو ہے منہج کا فرق ایک اتباع سنت کا منہج یہ ہے کہ ہمارا باپ ہو دادا ہو اگر غلطی کر رہا ہے تو اس کو غلطی کہو ہو دیکھیے انہوں نے لکھی ہے یہ بات صحیح لیکن ان احادیث کو سراہت سے اس موضوع کے لیے دلیل نہیں لی جا سکتی ہے وجہ ہو سکتی ہے کچھ بھی لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کو حکم دیا ولادین ن انہ چہرہ سب سے بڑی زینت کی چیز ہے اس وجہ سے اس کا چھپانا صحیح بات یہ ہے کہ صحیح ہے اور یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ چہرہ کھلانا رکھے تو حدیث کی مخالفت ہوگی علامہ البانی کے سامنے زانو تھا ہم نے بار بار بیٹھے ہیں ان سے بہت کچھ مناخشہ کیا اس باب میں بھی مناخشہ کیا ہم نے انہوں نے کہا کہ نہیں میں واجب نہیں کہتا ہوں کہ چہرہ کھولنا واجب ہے یا کہتے ہیں کہ اگر چہرہ بند کر رہے ہیں تو گویا حدیث کی مخالفت نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں اپنی عورتوں ہم نے خود دیکھا کہ وہ ان کی بیوی ساتھ ہیں ان کی لڑکیاں ساتھ ہیں وہ پردے سے نکلتی تھیں اور زوردار سوری لوگ جو ہے ایک دم باندھ بوتھ کر کے اسی طرح تو کہتے ہیں کہ میں یہی کہتا ہوں کہ وہ لوگ پردہ کریں لیکن اگر کوئی عورت نہ کرے تو اس کو حق ہے یہ کہتے تھے واجب نہیں کہتے تھے پردہ نہ کرنا بلکہ پردہ افضل سمجھتے تھے اور اگر کوئی عورت کھول کر کے چل رہی ہے تو اس کو ہر کہ یہ کہتے تھے اس پر بھی بہرحال اختلاف کیا گیا ہے صحیح مسئلہ انشاءاللہ یہ ہے کہ فتنے کے طور پر ہر چیز کو منع کیا جا سکتا ہے علماء کا فتویٰ ہے کہ چہرہ سب سے بڑا فتنے کا سبب ہے یہ ایک عالم سے ہم لوگ پڑھا رہے تھے کہہ رہے تھے اللہ گواہ ایسے کہتے تھے کہ اگر کوئی عورت ننگی جا رہی ہے تو اس کا اس کی شرمدا گاہ دیکھتے ہوئے آدمی گن محسوس کرے گا لیکن چہرہ کھلا جا رہا ہے تو اس کو ہر ایک نظر اٹھا کے دیکھے گا تو حقیقت یہ ہے تو بہرحال جہاں تک صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہ علامہ البانی کا ایک اپنی ایک رائے ہے اور ایک اہل حدیث نقطہ نظر سے اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے وہ ان کی رائے تھی بہت بڑے عالم تھے اس میں کوئی شک نہیں اگر کوئی شخص ان کی رائے کو لے رہا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ ایک خاتون جو کہ پکی مسلمان ہے اور ان کو ایک مسئلہ درپیش ہے کہ کبھی کبھی ان کے جسم پر جس طرح کسی نے ناخن سے خراشیں لگائی ہیں اس طرح ہو جاتا ہے کبھی بہت, بہت, بہت گہری خراشیں ہوتی ہیں کبھی کم جب کسی کو دین کی دعوت دے جب کبھی کسی کو دین کی دعوت دے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے ڈاکٹروں وغیرہ سے بھی چیک کروایا ہے کہ شاید کوئی جلدی کی بیماری ہو مگر ڈاکٹر کی رپورٹ ہے کہ کوئی جلدی بیماری نہیں ہے تم نے خود ناخن وغیرہ سے خراش لگائی ہے مہربانی ہوتا ایسا ہے آدمی تصور نہیں کرتا ہے اٹھتا ہے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اذا قام احدكم من النوم فلا خل پہ رسول فرماتے ہیں کہ آدمی جب نیند سے اٹھے تو کھلے برتن میں ہاتھ بغیر دھوئے نہ ڈال کر کے وضو نہ کرے یعنی بغیر دھوئے ہاتھ نہ ڈالے دوسرا ٹکڑا حدیث کا ہے انہ لائے این بات آتے اس کو نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ کہاں رات گزارے ہے اس کا ہاتھ کہاں کہاں نیند کی حالت میں گیا ہے تو آدمی ہو سکتا ہے خراش خود لگا لیے ہو خواب میں آدمی کبھی, کبھی کبھی پنجے مارتا ہے سب کچھ ہوتا ہے چیختا ہے ایک چیز یہ ہو سکتی ہے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کوئی آس ہے امکان اس کا ہو سکتا ہے کیونکہ شیتان بہرحال ہر نقصان پہنچانے کی یہ ہے اس درپا سے کوششیں ہونی چاہیے کہ وہ وقت وزاد پڑھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور پورے جسم پر ملیں انشاءاللہ ان اس پر یقین رکھیں اگر کوئی خارجی بات ہے شیطانی بات ہے تو دور ہو جائے گی اور اگر بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی نیند میں دوڑتا ہے کھینچتا ہے اپنے بال بھی کھینچتا ہے ایسی چیز ہے تو اس کا علاج بھی کرائیں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ شبہ دے گا جنازے کے دو روزوں کے نام بیان جنازے کے دو روزوں کے جنات کے دروازوں پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے کون صاحب لکھنے والے ہیں جنات ہے کیا ہے دو روزوں کے نام بیان فرما کر مشکور ہونا پتہ نہیں بھائی صاحب میں سمجھ نہیں سکا آپ بتائیں گے پورا انشاءاللہ جی جنت کے جنت کے دو دروازوں کا نام بتائے ایک دروازہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ارریان ریان, ار ریان. ریان لا يدخل منہ اللہ سمون صرف روزے دار اس سے داخل ہوں گے اسی طرح اور کوئی یاد ہے آپ کو جی بہرحال آٹھ دروازے ہیں جس میں ان نفل جنت بابن جی دروازوں کے نام وہی وہ کہہ رہے ہیں دروازوں کے نام ویسے صحیح روایت سے جہاں معلوم ہے ریان ایک دروازہ ہے جس سے صرف روزے روزے دار داخل اور مجھے ایک اور دوسرے دروازوں کا نام گنایا ہے لوگوں لیکن صحیح روایت مجھے نہیں یاد آتی ہے کہ اس میں ہے اگر ہم ظہر کی ازان سے پہلے اور اصل کی اذان اور فجر کی ازان بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں کے دروازے ہی پر جگہ دے, دے دروازے کون سے کون ہیں بہرحال اس کے جاننے کی ضرورت بس یہ کہ جب دعا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کردہ سے اعلیٰ کرو کیونکہ دینے والا بہت بڑا ہے تو جن کہتے ہیں کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا یعنی کوئی سوچتا ہے کہ ہمارے پاس رکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے چند گلیاں لے کر کے یا چند گلیاں مانگ لو پھول مانگ لو کافی ہے تو ہنادہ چند گلیاں پر تناخت کر گیا ورن گلشن میں علاج تنگ دامانی بھی ہے یعنی اس تنگ دامانی کا اگر دامن نہیں ہے تو اس میں وہاں بھی علاج مل سکتا ہے تم مانگو دو زیادہ سے زیادہ کیونکہ دینے والا بہت بڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدا سال تم اللہ فس الفر دو صلاح اللہ کردوں سے اعلیٰ طلب کرو کیونکہ اس کی نہریں جن ارش کے نیچے سے بہتی ہیں بہرحال اونچے سے اونچا طلب کرنا چاہیے